اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى, وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذ اثر النبي الى بعض ازواجه هديثا فلما نبأت به واذهره الله عليه فأزهره الله عليه أرف بعضه وأعرض أن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله وهو مولاه وجبريل وساده المؤمنين والملائكة بعد ذلك ذهير قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا بثلاث حبيب والبرأة الصالحة وقرة عينه في الصلاة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں رضوان للہ سلسلہ اجمعین کے ذم نے ہم نے سیدہ حفسہ بنت عمر بن الحصاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں در سابقہ میں کچھ باتیں حل کی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بے تبار حسب بے تبار نصب ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور پھر ان کو یہ شرف ہے سیدہ عائشہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفا میں خلفا راشدین میں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ جو ہے تقریباً اس کی مدت, مدت جو ہے وہ تیس سال یعنی علامن حاج النبوت کہ جو نبوت کے کام باقی رہ گئے تھے وہ اس تیس سالہ مدت کے اندر آ کے پورے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ تو خلفہ راشدین میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر ہیں سیدنا عمر ہیں سیدنا عثمان ہیں سیدنا علی ہیں نوال اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد پھر سیدنا حسن ہیں تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کر لی تو خلافت راشدہ کا دور جو تھا وہ ختم تھا بعد میں بھی الحمدللہ بڑے مختلف ادوار میں سیدنا معاویہ کے زمانے میں اسلام کی بہت بڑی ترقی ہوئی اور صحیح معنی میں آپ نے آپ کے دور سے بحری جنگوں کا آغاز ہوا اور سیاست مدن اور پوری ترتیب جو ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کہاں تھا میں لیکن ان سب کے باوجود وہ جو لفظ تھا خلافت راشدہ کا اس کی بدت حضور نے فرمایا تھا سلاسن حسن حسن تیس سال تو اب یہ ہے کہ یہ شرف جو ہے صرف دو بی بیوں کو ہے کہ ان کے والدین جو ہیں وہ خلفہ راشدین ایک سید عائشہ ہے جس کے ابا بکر ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں خلیف بلافس اسی طرح سید افسان رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کے والد بھی سیدنا نا بن الخطاب ہیں جو خلیفہ راشد ہیں اور ثانی الخلفاء ہیں اور یہ دونوں جو ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا سیدر وزیر النبی المصطفیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے وزیر اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا جس میں وحی کے علاوہ مشورے کی ضرورت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سکے جس مسئلے میں ابو بکر اور عمر کی ایک رائے ہو جائے تو پھر اور کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی یہ اتنا بڑا مقام ہے. تو اب سیدہ حفصہ جو ہیں وہ بنت خطاب ہیں عمر بن الخطاب ہیں آپ کے چچا زید بن الخطاب ہیں آپ کی پھوپھی سیدہ فاطمہ ہے تو ہر لحاظ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت بخشی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنے میرے آقا کے نکاح ہیں وہ ونش ہیں خدا بندی اسی طرح سیدہ آ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت و ریاضت میں بھی انتہا پہ انتہائی عابدہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ عبادت کر یعنی کتنا بڑا مقام ہے کہ آج اگر بڑے سے بڑے آدمی کی بیٹی کا مسئلہ ہو جائے, خدا نہ کرے جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے گھروں میں ہوتے ہیں تو اس کے والدین آئیں, آئیں گے اس کے بھائی آئیں گے اس کے عزیز آئیں گے اقارب آئیں گے بھی یہ مسئلہ حال ہو جائے لیکن یہ مکان صرف سیدہ حفسہ کا ہے کہ حضرت کیسے ابن نظائ فرماتے ہیں کہ حضور نے بیوی حفصہ کو ناراض ہو کے طلاق دے دی اصل بات یہ تھی کہ بیوی صاحبہ کے اندر کچھ تھوڑا سا غصہ ریاض اور طبیعت میں مزاج میں تیزی اور یہ اسباب بھی ہیں جب آدمی بڑے خاندان کا ہوتا ہے وہ چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کرتا ہے اسم تھی تو بی بی افسا کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور پاک نے ناراض ہو کے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا لیکن حضرت ایک سب نے زید فرماتے ہیں کہ آپ نے طلاق دے دی اب آپ اندازہ کریں سیدہ افسا کے مقام کا کہ حضرت نے دے دی کیا ارادہ فرمایا بات سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا یعنی آپ اندازہ کریں میں نے ارض کیا نا کہ آپ کے جھگڑے ہوں تو کون ہے بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کے جھگڑے ہوں تو کون ہے بڑے سے بڑے محدثین کے گھر میں جھگڑے ہوں خلفاء کے گھر میں جھگڑے ہوں لیکن یہ مکان تو پھر سیدہ حفصہ کا ہے کہ اللہ نے جبریل بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رہا فن رہا کہ میرے نبی آپ فوراً رجوع کریں بیوی ہفتہ آپ تلا واپس لیں آپ رجوع کر چونکہ یہ تو بہت بڑے روزے رکھنے والی ہے رات کو جاگنے والی ہے میری عبادت گزار ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں یعنی اس بی بی کا کیا مقاب ہوگا کہ جس کی سفارش آسمان اس سے آئے جس کا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہو اور اگر حضور طلاق لے دیں تو پھر اللہ سفارش کرمائے نبی کہ آپ رجوع کر لیں اور ساتھ اتنی بڑی توثیف اللہ نے بیان کر دی کہ انہا سبا متن کہ وہ بہت بڑے روزہ رکھنے والی ہیں بی بی صاحبہ اکثر روزے سے ہو اور موت تک آپ نے نہیں چھوڑا ہمیشہ آپ نے روزے کے ساتھ گزارا اسی طرح سیدا حفصہ روی اللہ تعالی عنہ کا مقام علم بھی پوچھا رہا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ جو غزلائے بدر میں شریک ہوئے ہیں یا جو ہدیبیا میں شریک ہدے سے مراد یہ ہے کہ جو بیت میں شریک ہوئے تھے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ اللہ قدر اللہ تحت شجرتی اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تحقیق یعنی لام ابتدائی ہے قد حرف تحقیق ہے راضی رضی کا سیوا ہے یہ نہیں کہ اللہ راضی ہوگا اللہ راضی ہو گیا جرا کہ میرے محبوب ہم تحقیق راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جنہوں نے اس طرف کے نیچے آپ کی بیعت کی عملو <قلوبِهِم> بھی اور ہم جانتے ہیں جو ان کے دل میں ہے وہ اندر باہر سے سونا ہے وہ اندر باہر سے کھرے ہیں وہ اندر باہر سے وفادار محمد وفا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بےت ہدے والوں کا مقام تھا اور اس سے بھی آگے اللہ نے دوسری عیاد میں فرمایا کہ میرے محبوب جب وہ آپ کی بت کر رہے تھے ایک ہاتھ آپ کا تھا ایک صحابی کا تھا اور ان دونوں ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا کتنا بڑا مقام ہے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ صحاب حدیبیہ اور غزوائے بدر کہ غزہ بدر کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملو تم اے بدر والو اللہ نے تمہیں خوشخبری دے دی ہے کہ اب جو چاہو کام کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کر چکے ہیں تم جنتی ہو یہ معنی نہیں ہوتا نوز بلّہ کہ اب تم گناہ کرو کہ اب تمہیں اجازت مل گئی ہے اب تمہیں چھٹی ہو گئی ہے اب تمہارے لیے گنا نہیں یہ منع نہیں ہوتا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن پہ اللہ راضی ہو جائے اللہ جنت کی جن کو بشارتیں دے پہلے تو ان کو گناہوں سے روک دیتے ہیں وہ گناہ کرتے نہیں اور اگر کبھی تقاضہ بشی سے ہو جائے تو پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے پھر ان کو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے بڑی سی بڑی غلطی بھی ہو جائے توبہ نصیب ہو جائے جب توبہ نصیب ہو گئی تو گناہ قدم ہو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو سارے صحابہ شان والے ہیں صحاب بدر ہیں حساب ہدے بیا ہیں اسی طرح غذبۂ عہد کے شرکا ہے اسی طرح عشرۂ مبشرہ ہیں اسی طرح حضور سبلم باسبلم کے تمام صحابہ مہاجرین و انصار ہیں یہ سب جو ہیں شان والے ہیں سب جدنتی ہیں سب حق والے ہیں سب صداقت والے ہیں سب وفا والے ہیں اور حضور کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تھا حضور کی صحبت کے لیکن جیسے انبیاء کی شان ایک دوسرے سے زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح صحابہ میں بھی شان اس لیے حضور نے فرمایا کہ حدیبیہ اور بدر والے جو ہیں وہ دو زخ میں نہیں جائیں گے تو بھی, بھی حفصہ فوراً بول پڑے ان نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے فرماتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے قرآن تو کہتے ہیں رزوہا ہر آدمی آئے گا جہنم تک تو جب ہر آدمی آئے گا قرآن نے تو خاص نہیں کیا نا کہ فلاں نہیں آئے گا قرآن تو اللہ اطلاع کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں مگر جس نے جنت پہ جہنم پہ آنا بھائی مل کو ملنا بھارے تو آپ کیسے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ فرمایا آپ سا آپ نے شاید پوری آیت پہ غور نہیں کیا آگے اللہ تبارک و وطانہ فرماتے ہیں نظر غالبین بھی حاجیہ کہ آئیں گے تو سب گزریں گے تو سب وہ پل سراج جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہوگی سب اوپر سے گزریں گے لیکن مومن گزر جائیں گے اور کافروں کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے تو لہٰذا وہ تو ایک مرور ہے ایک ورود ہے اس کا مانا یہ تھوڑا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ داخل ہوں گے معنی ایک ہے وارد ہونا آ کے گزر جانا ایک ہے جہنم میں داخل ہونا تو یہ لوگ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے ورود تو ہوگا مومن گزر جائیں گے بلکہ بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ پل سے پہ جب مومن گزریں گے بعض تو ایسے گزر جائیں گے جیسے کل برف الخاطف جیسے آسمان کی بجلی چمکتی ہے ایسے تیزی سے گزر جائیں گے اور بعض جو ہیں جیسے تیز دوڑنے والا گھوڑا گزر جاتا ہے ایسے گزر جائیں گے اور بعض تیز چلنے والے گزر جائیں گے بعض ایستا آہستہ گزر جائیں گے لیکن گزر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لیکن کافر جو ہے وہ تو گزر بھی نہیں سکے گا اور فوراً جو میں گرا دیا جائے تو لیکن بی بی صاحبہ روی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی حفصہ نے فوراً سوال کر دیا کہ اور پوچھ لیا اسی طرح محدثین نے لکھا ہے کہ تقریبا ساٹھ احادیث ایسی ہیں کہ جن کی روایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بی بی ہفتر سا شدیسوں کی راویہ اور اسی طرح یعنی آپ کے علم کا یہ علم تھا کہ آپ کو کبھی کبھی مسائل کے لیے حضرت عمر بھی پوچھتے حالانکہ حضرت عمر خود بڑی فائراشل ہے حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اب کے لیے زبان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے وہ محدث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے وزیر النبی المتفا ہیں لیکن ان کو بھی مسائل میں کبھی کبھی اپنی بیٹی سے رجوع کرنا پڑتا ایک دفعہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کتنا عرصہ علیحدہ رہ سکتا ہے اب جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو مختلف باتیں ہوتی رہی تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے رجوع کیا بیڈیا اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت کے معاملے میں شرم نہیں ہوتا شرعی مسائل پوچھنے میں ایک حق بات کی تلاش میں تو اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی شرم کی بات جو ہے وہ گناہوں میں ہوتی ہے شرم کی بات منقرات میں ہوتی ہے شرم کی بات اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے شرم کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ تحقیق مسئلہ کے لیے ایسی بات پوچھتا ہے کوئی کہے دیکھے جی باپ نے بیٹی سے کیوں پوچھ اگر بیٹی عالمہ ہے تو اس سے باپ پوچھ سکتی اچھا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو بیٹی بھی باپ سے پوچھ سکتی اسی لیے قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ اللہ لا من الحق حق سے کیا پردہ تو حضور حضرت امین المین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی بی حفصہ سے ریویو کیا کہ آج کل یہ مسئلہ بڑا اختلافی ہو گیا ہے کہ بھئی ایک مرد جو ہے اپنی بیوی سے کتنے عرصے کے لیے جدا ہو سکتا ہے تو بی بی افسر نے فورن کہا ان نے کہا امیر البومی کمال کی بات ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو حضرت عمر حیران ہو گئے قرآن شریف میں تو کسی جگہ یہ مدت لکھی ہوئی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں مدت کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں ایک آدمی کا شوہر اگر فوت ہو جائے عورت کا تو اس کی عدت وفات کتنی ہے کہ ایک عورت ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا اب اس کی عدت قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ارب ات اشورن و اشرا چار مہینے اور دس مہینے اور یہ عدت جو ہے اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن سے شوہر فوت ہو جائے یہ بھی اچھی طرح بسرے کو ذہن میں رکھ رہا ہے مثلا ایک آدمی ہے دوسرے ملک میں ڈیوٹی کر رہا ہے اس کی بیوی بچاری کو بتائیں گا کیا کہ تمہارا خون فوت ہو گیا اس کو خبر ہی چار مہینے دس دن کے بعد ملی ہے تو گویا عزت گزر گئی اب یہ نہیں کہ وہ اس دن سے عزت شمار کرے جب اس کو اطلاع ملے یا جیسے بعد لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی ہم مکہ مدینہ میں ہیں اور یہاں کسی کا شوہر فوت ہو گیا اب وہ بےچاری یہاں تو رہے گی نہیں لازمی بات ہے کہ واپس اپنے ملک میں جائے گی جی اپنے گھر جا کے شوہر کے گھر میں عزت گزارے عدت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن سے وفات ہوتی ہے ہاں جتنے دن بچے ہیں باقی گزار اور عدت میں اسی طرح دو مسئلے ہوتے ہیں ایک عدت ہوتی ہے کہ عورت کو مثلا خامند مر گیا تو اس کا اب وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وزاں مل اس کی قدت میں پھر چار مہینے دس دن نہیں دیکھا جاتا یا زان ہم دیکھا جائے گا کہ جب وضا دو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ایک مہینے کے بعد ہو گیا عزت ختم ہو گیا. کیونکہ منشی عدت یہ ہے شریعت کا کہ اگر خامت بر جائے تو اس عورت کے بارے میں یہ تسلی ہو جائے کہ اس کے بطن میں کوئی نصفہ تو نہیں ہے اور چار مہینے کے بعد نفق روح ہو جاتی ہے بچہ حرکت کا بھی شروع کر دیتا ہے پھر وہ یعنی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی اس میں خدشہ رہ جائے یا اس میں شبہ رہ جائے آج کل تو خیر مقصد یہ ہے کہ میڈیکل بھی اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ ایک مہینے کے حمل کا بھی بتا دیتے ہیں بلکہ پندرہ بیس دن کا حمل بھی ہو تب بھی وہ یعنی رپورٹ لے کے پیشاب وغیرہ کی تو بتا دیتے ہیں لیکن بہرحال شریعت کے احکام تو اتنے واضح ہوتے ہیں اتنے ناطک ہوتے ہیں اتنے یقینی ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں تو لبارٹری نہیں تھی تو ایک عرب کو ایک بدو کو بسا سمجھایا جائے تو کیا کہیں تو اللہ نے ایسے احکام بتائے ہیں کہ جس کے لیے کسی لبارٹری کی ضرورت نہیں ہوتی جو متیکن ہوتے ہیں حقیقی ہوتے ہیں جس میں شبہ کوئی نہیں ہوتا تو اب دو طریقے ہو گئے اگر حاملہ ہے بس حمل اس کی لئے. اچھا مثلا حاملہ ہے لیکن ہے ایک مہینے کی حاملہ تو اب صاف بات ہے کہ حمل تو وضاح حمل تو ہوگی نو مہینے کے بعد اور شریعت کی حکم تھا چار مہینے دس دن اب وہ بچے نو مہینے لگے انداز سے تاکہ وضاح حمل اس کی تو اسی لیے بی بی صاحبہ بی بی افسریں فوراً کہا کہ دیکھیں اللہ نے جب چار مہینے دس دن رکھا ہے کہ چار مہینے دس دن کے بعد اب وہ عدت سے نکل گئی اب وہ سوگ سے نکل گئی ہے اب غسل کرے اچھے کپڑے پہنے اپنے اپنے آپ کو سنبھالے اور تاکہ اس کے لیے اور پیغام آنے چاہیے خطبہ آنا چاہیے اور اگر کوئی اب خطبہ کرنا چاہے تو عدت کے بعد یہ خطبہ کر سکتا ہے تو جب اللہ نے چار مہینے دس دن رکھے بہانا یہی حکمت ہے کہ اس سے زیادہ دے رہے نا چاہیے پرن اللہ چھ مہینے رکھ دیتے دو سال رکھ دیتے, دیتے تین سال رکھ دیتے تو اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے سمجھا کہ ہاں واقعی بھائی قرآن پاک کے اس مسئلے میں تو بہت بڑی حکمت ہے لیکن وہاں پر ابھی بھی کی نظر پہنچی لیکن حضرت عمر کی نظر نہیں پہنچی یعنی اتنا اللہ نے ان کو قرآن کا علم عطا فرمایا تو پھر حضرت عمر میں ایک فیصلہ کر دیا کہ کوئی آدمی جو ہے چھ مہینے سے زیادہ دور نہ رہے مسلم فوج میں ہے مجاہد ہے غزوات میں ہے اسفار میں ہے تعلیمی اسفار میں ہے اچھا وصولی امبال میں ہے چھ مہینے سے زیادہ غائب نہ رہے چھ مہینے کے اندر لازماً ایک دفعہ اپنے گھر میں رجوع کرے تاکہ اپنے حقوق زوجیت جو ہے وہ ادا کر سکے تو یہ ایک قصہ اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی بی اپنی مصالحت کے ساتھ یعنی میاں بیوی بی کے اتفاق کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری نوکری ہے میرا مسئلہ ہے اور مجھے تو سال میں ایک دفعہ چھٹی ملے مجھے تو ہر چھ مہینے کے بعد چھٹی نہیں ملتی تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سباب بنائے تو آدمی اپنے بچوں کے علحدہ نہ رہے بیوی کے بغیر نہ رہے کیونکہ جب گھر میں بیوی نہ ہو بچے نہ ہوں تو گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے اور اگر وہ اتفاق سے وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں راضی ہوں آپ جائیں اور آپ کو بھی اطمینان ہو کہ میری بیوی بہن اس کی عزت اس کا سکنا نقصہ خرچہ کھانا پینا جان مال ابرو محفوظ ہے تو آپ زیادہ مستد باہر رہ سکتے ہیں یعنی یہ ایک عام کہتا ہے کہ اس سے زیادہ باہر نہیں رہنا چاہیے ورنہ زیادہ ہو سکتا تو بہرحال حال بھی حفصہ ابھی اللہ ہوتا رہا رہے. یعنی وہاں آپ کی نظر اور اسی لیے یعنی علما نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی محافظ ہے قرآن جو ہے وہ بھی بیویوں ایک تو آفتا عالمی آفتا تھی لکھنا پڑنا جانتی یعنی حضور کی بیویوں میں یہ امتیاز بی بی ہفسہ کو ہے کہ لکھنا پڑنا جانتی اور انہوں نے بیوی شفا ادویا سے سیکھا اور اسی طرح یہ بھی شرف ہے کہ انہوں نے حضرت زید سے قرآن جمع کرایا اور ابو رافع سے قرآن جمع کرایا اور وہ مصحف مصحف سیدہ حفصہ کہلایا رضی اللہ تعالیٰ نے اور یہ بھی ہمیں یعنی اس کا کوئی تاریخ میں انکار نہیں کر سکتا کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کے مطابق قرآن کو جمع کرنے کا سوچا تو پھر یہی نسخہ بیوی حفصہ کا جو تھا اس سے استفادہ کیا گیا اور پھر سیدہ حفصار علی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ قرآن جو ہے میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیا جائے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں تو یہ بڑا اعزاز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ حفسار علی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی محافظہ قرآن اور قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا تو وہ مصحف وہی ہے جس سے سید عثمان نے جمع کیا وہ صف سید آپ کا سی اللہ ہوتا کیونکہ اس دور میں اصل میں یہ ہوتا تھا جیسے آج کل بادر واپس کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ مصحف نہیں ہے یہ جو مصحف ہے یہ قرآن جو ہے یہ تین صحابہ کا جمع کیا ہوا ہے مصحف فاطمہ جو ہے وہ الگ ہے مصحف علی جو ہے وہ الگ ہے تو یہ بہرحال ایک باتیں ہیں جو آپس کے اختلافات کی بنا پر نے اخباری قسم کے لوگوں نے پھیلا دی ورنہ آج بھی الحمدللہ للہ سن یمن کے علاقے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی قلم سے لکھا ہوا قرآن موجود ہے یعنی وہ قرآن ملا ہے جو سیدنا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور پھر اس کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہے ماشاء اللہ اور اس پہ انہوں نے بڑا خرچ کیا ہے حکومت یمن نے اللہ ان علیہ خیر دے کیونکہ وہ اوراق بے, بے انتہا بوسی ہو گئے تھے وہ تو ہاتھ رکھا سے پھٹ جاتے تھے اس لیے ان کی حفاظت کے لیے ان پہ انہوں نے خرچ کیا اس کو پھر جدید کیمیکل سے محفوظ کیا گیا اور وہ رکھ دیا گیا ہے لاکھوں آدمی جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت علی علی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی قلم سے لکھے ہوئے قرآن میں اور ہمارے پاس جو قرآن ہے ایک حرف کا فرق بھی ایک آیت کا بھی فرق بھی اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتا؟ لیکن پھر بھی اگر ایک بات ہو کہ میں نہ مانوں تو اس کا تو کوئی راج نہیں ہے نا دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل قرآن جو ہے وہ امام مہدی کے پاس ہے اور امام مہدی نے گار میں رکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن بعض روایات ایسی بھی ہیں ان کی بلہ عالم کہ ساٹھ ہاتھ لمبا قرآن ہے تو پتہ نہیں وہ پڑھے گا تو یہ چل کے پڑھنا پڑے گا وہ کہہ دے بیٹھے تو نہیں پڑھ سکتا ساٹھ ہاتھ تک قرآن شیف جا رہا تو آپ کیسے پڑھیں گے تو اس کے بعد اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہو آپ نے کہا کہ چلو اتفاق کر سکے جب تمہارا قرآن آئے گا آپ اسی کو پڑھیں گے جب تک نہیں آتا اس وقت تو اس پر عمل کر لو کرو اس بات پہ بھی راضی نہیں ہوتے اللہ عمل کافی ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں کہ جب امام مہدی تمہارا قرآن لے کے آئے گا ہم آپ کا قرآن پہ عمل کر رہے لیکن جب تک وہ نہیں آتا ہے اس وقت تک تو تم اس پہ عمل کرو امت بغیر قرآن کے تو نہ رہے گا اب یہ اچھا امام ہے کہ قرآن بھی لے کے خود رار میں چھپ گیا اور قرآن کو بھی چھپا کے بیٹھا ہوا ہے جب لوگ مر جائیں گے مردوں کو آگے دے گا قرآن جب قیامت ہو جائے گی بردے لوگ باقی رہیں گے کس کو عمل کے لیے کس کو قرآن دے گا قرآن چھپانے کے لیے آیا ہے سنانے کے لیے آیا ہے اللہ نے اپنے نبی پہ جو قرآن بھیجا ہے بیان کے لیے بھیجا ہے کہ چھپا دینے کے لیے بھیجا کہ اللہ کے قرآن کو چھپانا ہے آیات کو چھپانا ہے مسائل کو چھپانا ہے اس وقت مذمت آئی ہے ابن شرائی تو بہرحال اسی طرح آپ دیکھیں گے جو آیات ہم نے درس سابق میں بھی پڑھی تھیں اور آج بھی پڑھی ہیں آیت تحریم کے بارے میں تو اس میں آپ اندازہ کریں کہ ان بیویوں پر یہاں اتاب ہے اللہ کی طرف سے اتاب ہے لیکن اتاب میں بھی کتنا لطف و کرم ہے جو ان بیویوں کے حصے میں آئے ہیں اب جناب یہ ہے کہ اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ یہ شان ہے یہ شان محمد مصطفیٰ ہے اور یہ شان ازواج محمد مصطفیٰ ہے جو کسی کو نہیں ملا اب دیکھیں جب حضور کے خدمت میں ایک صحابی آئے تھے عبداللہ بن مخصوب نابینا صحابی اور حضور مشغول تھے سردار بیٹھے تھے بات ہو رہی تھی لیکن حضور کی پہشانی مبارک میں بل پڑے تو اللہ کی طرف سے اتاب آئے لیکن اتاب میں لطف کیسا یعنی آپ قرآن میں غور کریں کہ یہ بظاہر اتاب ہے ناراضگی لیکن اس کتاب میں لطف و کرم کہتا ہے اللہ فرمت ابس و اللہ انجا اہ اللہ کا او یزک کرو فتن اللہ فرمت ابس حالانکہ کتاب کا مقام تھا نا تو اللہ فرماتے ابستا وطولہ تھا آپ نے میرے بل ڈالا آپ نے وطولہ کسی نے تیوری خطاب بھرا نہیں نا سا نہیں یا نہیں کسی نے حالانکہ وہ صاحب بات ہے حضرت صلی اللہ سے مراد ہے لیکن خدا یہ نہیں فرماتا ابستا فرماتے آبس ابتول جیسے ہم کہیں نا بس تم نے یہ کام کیا انہوں نے کہا یار کسی نے بڑھا یہ غلط کام نام نہیں لیا بھائی کسی نے کسی نے یعنی یہ کام صحیح نہیں کیا تو اللہ باد بھی اسی طرح یہ لطف و کرم ہے کہ اتاب بھی ہے لطف بھی اسی طرح یہاں بھی لطف و کرم ہے نبی پر بھی اور آپ کی بیویوں میں کہ یا نبی یعنی اندازہ کریں حید ناراضگی کہ آپ نے کیسے حلال کو حرام کر دیا لیکن خطاب ان نبی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یا اویلیم تو ماں اللہ ما احل اللہ تب ازواجک اے میرے پیارے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شان کا لقب ہے نا الرسول النبی المدفر المزمل یہ شان کا خطاب ہوتا ہے یعنی نام نہیں ہے کہ یا آدم اسکون اللہ باگ نے فرمایا نام ہے لیکن یہاں اللہ کب ہے کہ یا اوہن آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے حلال کو حرام کریں باقی اس تحریم کے بارے میں دو واقعات کا ذکر ہے ایک تو شہد والا قصہ جو مشہور ہے کہ بی, بی جینب کے بعد دیر ہو جاتی تھی حضور نے اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے فرما دیا کہ آج کے بعد میرے اوپر حرام ہے اور ایک قصہ بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور بی بی حفسا کے گھر میں آئے تو بی بی حفسہ علی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی اور اپنے ابا کے گھر میں تشریف شیف لے گئی اپنے والد کو ملنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تب ہی تو آپ نے بی بی یا قبطیہ کو ہفسا کے گھر میں بلا لیا اپنی خواہش اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور یہ کوئی عیب نہیں ہوتا اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ دشمنان دین نے دشمنان اسلام نے مستشرقین نے ایسے واقعات کو ایک ایسا افسانوی رنگ دیا ہے جیسے رشدی نے اس نے بھی کنہیں چیزوں کو دیکھ کے ایسا رنگ اختیار کیا حالانکہ بات یہ ہوتی ہے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک چیز آپ حلال کر دی ہے تو پھر حلال میں شرم کس بات کا اصل بات تو حرام سے بچے نے کیا اور ہمارے ذہنوں پر بھی ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں کو سن کے نو الیدہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے ایسا کیا بھائی اللہ کے نبی کے لیے جب ایک چیز حلال ہے ایسا کیا مطلب کیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے ہند میں پورے ہندوستان میں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ بنگلہ دیش پہ اور بھی قریبی ملکوں پہ وہ تہذیب ہندو کے جو اثرات ہیں وہی وہ وجہ ہے کہ دوسری بیوی کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے یعنی کیا وجہ کیا ہے ابھی ہندو تہذیب یعنی نام کا آدمی مسلمان ہے لیکن ایسی بات چھوٹے جی چھوٹے ہمارے گھر میں عذاب ہو جائے گا فتر ہو جائے گا اور بچی بیوی بی کی جی میری بی بی بی برداشت نہیں کرے گی نعوذ باللہ یا تمہاری بیوی یا نبی کی بیویوں بی بی بی بی سے بھی زیادہ نازک ہے کیا بات ہے ہم نے اس تہذیب ہندو کو ایسا ذہنوں پر چڑھا لیا ایسا قبول کری یہ نہیں مانا کہ ضرور تم دوسری شادی کرو کوئی مسئلہ نہیں شادی دوسری کرنے کی اجازت ہے حکم نہیں کہ ہر آدمی دو شادیاں کریں لیکن اس کو عیب سمجھنا اور عذاب سمجھنا اور ایک بہت بڑا یعنی مرحلہ قرار دینا تو یہ بات جو ہے یہ تو پھر تہذیب ہندو کا اثر ہوا ہم پہ تہذیب نبوی کا تو اثر نہیں ہوا اور اسی طرح اگر ہماری بیویوں کو بھی پتہ لگ جائے تو وہ بھی نبو صبلہ پورے گھر کو جہنم بنا دیں اچھا ویسے خامند روزانہ گناہ کرے وہ کوئی بات نہیں اور بیوی کو پتہ ہو کہ میرا خامن جو ہے بڑا مزد آدمی ہے خصوصی کلب اٹینڈ کرتا ہے خصوصی پروگرام اٹینڈ کرتا ہے اکثر اس قسم کے ان کے ہلے گلے ہوتے رہتے ہیں اچھا اس کو آگے کوئی کہے کہ تمہارا خامند فلاں عورت کے ساتھ ٹائٹ ہے وہ کہیں مرد ہے مردوں میں ہوتی رہتی وہ ٹھیک ہے یعنی خامد کے زناح پہ تو راضی ہے نکاح پہ راضی نہیں خاند کو جہنم بھیجنے پہ راضی ہے جنت بھیجنے پہ راضی نہیں اس کا کیا علاج ہے دنیا آپ ایک سے ایک چیز دیکھ لیں آج یعنی بس آپ انڈیا میں چلے جائیں کوئی ایک شادی دیکھ لیں اس کے اندر جتنے آداب ہے کہ یہ ماہیوں کی رسم ہے آج مہندی کی رسم ہے آج بری کی رسم ہے آج بر دکھائی کی رسم ہے آج جناب اس کے بعد جناب برات آئے گی پھر اس کے ساتھ وہ دلہے کو گھوڑے پہ بٹھائیں گے لوہے کا بیگ پکڑوائیں گے ہاتھوں میں سرخ رنگ کے دھاگے باندھ گئے کیا ہے یعنی ساری زندگی ماں باپ نے خدمت کی اب لوہا حفاظت کرے گا اگر ایسی بات ہوتی کہ لوہا حفاظت کرتا ہوئی جہاز تو نا جس سے لوہے جو بنے ہوتے اگر محافظ ہوتا تو کوئی بحری جہاز میں ڈوبتا اگر روحا محافظ ہوتا تو کوئی کہ جو ہے سپاہی کا ذریعہ ہی نہ بنتا وہ روح تمام رسومات جو ہیں بلکہ بعض گھروں میں تو یہ بھی عالم ہے کہ جو دلہا دلہن کے لیے بستر تیار کرتے ہیں اس کے لیے گھوڑی کی لگام نکے بچھاتے ہیں بستر کے کیونکہ بھائی ہمیشہ بیوی اس کو لگام ڈال کے رکھے ہاں یہ مذاق نہیں ہے آپ جا کے دیکھ رہے ہیں پوچھ لیں اچھا اسی طرح اب یہ بھی کتنی ہے میرا سمے کہ دلہا آئے جوتا اتار کے بیٹھے اور اس کی بہنیں جوتا چھپائیں یہ بھی سمے کوئی شریف آدمی سوچ سکتا ہے بات لیکن اچھا ساری زندگی غریب جو ہے گدا پہ کبھی سوار نہیں ہوا شادی والے دن اس کو گھوڑے پہ بٹھاؤ وہ اس کی آدھی جان نکل جاتی ہے اس جگہ پہ پہنچتے پہنچتے ابھی گرا پہ ابھی گرا ابھی کو بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہی نہیں غریب ساؤتھ افریقہ میں سارے ایک دوست ہیں ان کی دعوت تھی تو اس بیچارے نے اپنے وہ گھوڑے چھوڑے منگا کے ہمیں دکھائے ان سے پتا تھا کہ یہ موری سے زیادہ جٹ آدمی ہے بلوچ آدمی ہے ان کو تو گھوڑے چھوڑے کا شوق ہوتا ہے تو انہیں گھوڑے منگایا میرے ساتھ کافی سارے موری صاحبان تو کافی گھوڑے تھے تو ایک کچھ خاص نسلوں کے لٹل ہارس چھوٹے گھوڑے ہوتے وہ ہمارے ایک موری صاحب کر لے گا مکی صاحب مجھے اس میں بیٹھا یہ چھوٹا اس کو میں قابو کر لوں گا یہ سب سے زیادہ ترارتی ہوتا ہے میں کہا یہ سب سے شرارتی گھوڑا ہوتا ہے اللہ کے بندے اس کو تو میں ایسا نہ سمجھے یہ عصیل گھوڑا نہیں ہے عصیل عربی النسل ہوتے ہیں وہ اصیل گھوڑے ہوتے ہیں جو اپنے سوال پہ جان دے دیتے ہیں جو اپنے سوار کو کبھی گرا کے نہیں بھاگے گا اپنے سوار کو کبھی دکھ میں نہیں چھوڑے گا تو وہ تو عربی اچھا راستہ آپ بھول جائیں آپ لگام ڈال دیں وہ خود راستہ ڈھونڈے گا لیکن یہ بڑا ختم شرارت یہ سکا نہیں حضرت یہ بڑا اتنا سا گھوڑا یہ کیا شرارت کرے گا اگر کرے گا جو میں اتر جاؤں گا ٹھیک ہے حضرت آپ کو شوق ہے تو آپ اسی پہ بیٹھے تو ہمارے موسم شراب جی بڑے کم تراک سے اس پہ ہے آئے پہلے وہ جب بھی گرایا وہاں حضرت پڑے ہوئے تھے کہیں ٹوپی گئی اور کہاں جوتے گئے یہ بھی شکر ہے کہ پاؤں نکل گیا رکھا وطن سدن کو لے کے پتا نہیں کہاں پہنچا تھا وہ mm -hmm. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اتنا تہذیب کفر میں کیوں رنگے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہ واقعات پڑھ کر بھی ہمیں افسانے کا شکار ہونا پڑتا ہے اور کہ ایسا کیوں ہوا حضور نے بھی بیماری بی اب کیوں حضور کی باندھی ہیں ان کے لیے حلال ہیں بادشاہ نے ان کو ہدیہ کیا وہ مملو ہیں ہے بالکل یمین ہے جب اللہ کے نبی کے لیے حلال ہے بعض ختم حضرت الرحمان کی تو ایک سو بیوی بی ہیں وہاں کی ہوئی بات کرتے اسی طرح ہر پیغمبر کی سینکڑوں بیویاں ہیں چار بیویاں ہیں پانچ بیویاں ہیں اچھا سب سے زیادہ اعتقاد حضرت ابراہیم پر رکھتے ہیں ان کی دو بیویاں تو بشور بی سارا اور بیوی حاج ہے ایک سے حضرت اساق ہیں اور ایک سے حضرت اسماہی ان کی بھی دو بیویاں ہیں تو اسی لیے کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ بالکل ایک طبیعی بات ہے اور ایک حق بات ہے اس پر کبھی دل و دماغ میں خیال نہ لایا کریں کہ اللہ کے پیغمبر کی ایسا کیوں کیا جب ایک حق ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ حج سے تشریف لے آئے مینا آ گئے رمی جمرات ہو گئی قربانی ہو گئی آپ طواف زیارت کے لیے آپ کی سوج محترمہ بھی آپ کے ساتھ تھی تو طواف زیارت کیا سفا بروا دوڑے جب فارغ ہو گئے تو حضرت اللہ اپنے عمر نے اپنی بیوی سے خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی طبیعت تقاضہ کا رہی ملنے کا تو بیوی نے کہا کہ ایک تو ہم سفر میں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی تک بال نہیں کٹائے کریں تو بال نہیں اور آپ نے بھی ماشاءاللہ اللہ اپنا نہر و حل کر لی لیکن میں نے بال نہیں کٹایا تو انہوں نے فرمایا یہ اور تو مشکل بس رہا ہے میں بال کاٹ دیتا ہوں تو مقصد یہ تھا کہ میں ان کی بیوی ہے ان کی زوجہ ہے ان کے لیے حلال ہے کئی بندے ہمیں یہاں حرم شریف میں باقاعدہ چیٹ لکھ کے سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم حج پہ آئے ہیں حج کے ارکان کے رب سے نام نے عمرہ کر لیا ابھی دس دن مکے میں رہنا ہے مدینے میں رہنا ہے پھر آنا ہے تو ان دنوں میں کیا میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں اچھا ان کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ مکہ مدینہ تو پاک جگہ ہے یہاں میاں بیوی کا ملنا تو گڑا ہوگا میں نے کہا یہاں مکے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے آخر مکے میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں خدا کے بندے مقصد ہے کہ گناہ گناہ ہے اور اس کی اور بھی مثال میں عرض کروں چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے آپ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں سے مدینہ منورہ کا سفر کریں آپ کی اپنی گاڑی ہو کار ہو آپ میں بیوی ہیں علیحدہ ہیں جا رہے ہیں راستے میں آپ کی خواہش ہو آپ مجا رہے ہیں کہ بیوی سے کہیں آپ مر جائیں گے نہیں کہیں گے کہ بی بی کیا کہے گی یا یعنی عجیب آدمی ہم بدی کے راستے مدینہ نہیں پہنچیں گے وہاں جا کے نہیں رہیں گے کیا راستے میں کوئی ضروری ہے کہ ہم راستے میں ملیں آپ کبھی نہیں کہیں گے لیکن اگر آپ اکیلے کار میں جا رہے ہوں ساتھ میرے جیسا کوئی چھوٹا موٹا ملا مولوی بھی ہو راستے میں کوئی نوز میلہ خوبصورت لڑکی مل جائے انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں یعنی حرام ملے تو آپ بھی نہیں چوکیں گے اور میں بھی نہیں چوکوں گا لیکن اپنی بیوی کو نہیں کہیں کہ بیوی کیا کہے گی جی مدین شریف جا رہے ہیں راستے میں تو ضروری تھا کہ ہم ملے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولو ولا تندور بیوی اگر تندور پہ روٹی پکا رہی ہے خامد کے دل میں خیال آ گیا ہے پھر میں جلنے دوستوں روٹی کا جل جانا جو ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہیں خامن جانم میں جلے آپ نے فرمایا ول ول اگر تم اونٹ میں سفر کر رہے ہو قجابے میں بیٹھے ہوئے ہو اس ہاؤدج میں بیٹھے ہوئے ہو وہاں تمہارا خامد خواہش کرنا چاہتا ہے پوری کرنی فرمایا کہ اگر کوئی عورت رات کو خامد اس کو بلائے اور وہ بغیر عزر ہاں عذر ہے حیض ہے نفاس ہے بیمار ہے مریضہ ہے اگر عذر نہیں ہے فعبت اس نے انکار کیا تو اللہ کے ہزاروں فرشتے اس سے لانت کرتے رہتے ہیں ساری رات کہ بیوی بی کا مقصد کیا ہے روٹی تو ہوٹل سے بھی کھا سکتا ہے کپڑے تو وہ کسی ڈرائی کلین سے بھی دلوا سکتا ہے تو باقی تو مقصد تو جہنم سے بچنے کے لیے تو بیوی بی ہوتی ہے کہ وہ تمہاری عزت کی محافظ اور تمہارے گناہوں سے تمہیں بچائے تم اسے گناہوں سے بچاؤ لیکن تو اس لیے میں نے یہ تفصیل بیان کی کہ اسی چیزوں کو رشتے نے اسی چیزوں کو تسلیمہ نسرین نے اسی چیزوں کو بعض مستشرقین نے نشانہ بنایا ہے کہ جناب کسی طرح راجپال نے اسی طرح ایک ہندو نے کہ رنگیلا رسول کے نام سے کتابیں لکھ کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا کہ دیکھیں جی آپ کی اتنی بیویاں اور پھر ایک بیوی کے گھر میں بیٹھے ہیں وہاں دوسری بیوی کو بلا لیتے ہیں ان کا گھر ہے اب یہ کہا جائے کہ بی بی ہفسہ کیوں ناراض نہیں تو بی بی ہفسہ کی ناراضگی تو ایک فطری ناراضگی وہ تو بیوی بی ہے اس کا ناراض ہونا جو ہے وہ تو عین این فکری آخر اس کا گھر ہے اس کے گھر میں بھی سوکن کیوں آئی اس کا ناراض ہونا جو ہے وہ تو بالکل تبھی ہے اس پہ غصے آنے کی ضرورت ہی نہیں تو بیوی بی ہفتہ جب آئیں تو ناراض ہوئی حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک جی ہے کسی کو نہ کہیں حرم صحابہ میں نے اس کو حرام کر دیا آپ نے آئندہ میں اس کو نہیں بلاؤں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی واقعے کے بعد حضور نے بی بی ہفسہ کو یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر بنیں گے ان کے بعد خلیفہ تیرا باپ بنے گا لیکن کسی کو کہنا نہیں اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے میمون ابن مہران نے حضرت زہاق نے بڑے بڑے لوگوں نے کہ دکھا ہے کہ حدیثن کہ اللہ کے نبی نے اپنی بی بیوں کو بات بات چھپا دیں کی, کی کہ بھی یہ بات چھپا کے رکھنی ہے کسی کو نہیں کہنا انہوں نے کہا ان میں یہ بات بھی تھی کہ خلافت ابھی وغن و اوق تو بعض لوگوں نے اس سے بھی استعار کیا حضور صلی اللہ بہرحال اگر واقعہ شہاد کا ہے تب بھی حضور نے حرام کہا کہ میرے آج کے بعد مجھ سے وہ حرام ہے شربت اگر واقعہ ابھی بھی ماریا کی کا ہے تو آپ نے اس پر بھی فرما دیا کہ آج کے بعد مجھ سے حرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں فرما دی تو ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ کسی کو بتانا نہیں لیکن بی بی عائشہ اور بی بی افسا اتنے قریب تھیں اچھا اب کبھی ان کو بھی آپس میں غصہ آ جاتا حالانکہ بی بی افسا اور بی بی عائشہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں لیکن غصہ کتنی تیز ہے ایک دفعہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں تھے میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا کھانا میں تیار کر رہی تھی بی بی ہفسا نے جلدی سے پیالے میں کھانا بھیج دیا حضور کے نہیں تو مجھے میری کنی نے کہا کہ آپ نے تو ابھی کھانا تیار نہیں کیا بی بی بیفسا نے تیار کر کے بھیج بھی دیا ہے تو میں نے وہ کہتی ہے بی بی ایشا میں نے اپنی کنیج کو سکھلایا کہ کسی طریقے سے ایسا کرو کہ وہ کھانا جو ہے نا میرے کھانے کے آنے سے پہلے اس پیالے کو الٹ دو تاکہ حضور وہ نہ کھائے یہ غصہ ہوتا ہے فطری بات ہے یہ طبیعی بات ہے تو بی بی اچھا کنیج نے بھی تعمیل کی الٹ دیا اچھا الٹنے میں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پیارا سارا سب ٹوٹ گیا بیٹی کا پیارا ہوتا ہے گرنے سے ٹوٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کو پیالا, پیالا, کوئی ڈنر سیٹ تو تھے نہیں کا پیالہ کوئی لکڑی کا پیالہ کوئی اپنا چمڑے کا بسر چمڑے کا سرانا یہ عام چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غارت امکم بھی تمہاری ماں نے غیرت کھائی غصہ آ گیا اچھا ایسا کرو کہ اس کھانے سے کھانا لے جاؤ اور یہ عائشہ کا پیالہ جو اس میں ڈال کے فرما جاؤ وہ بھی افسرے اس کے پیالے کے بدلے میں پیارا سے تو کھانے کے بدلے میں کھانا تو یہ غصہ آ جاتا ہے یہ طبیعی بات ہے فطری بات ہے حالانکہ وہ اتنا قریب تھی کہ حضور نے بی بی افسر سے فرمایا کہ کسی کو نہیں بتانا اسے عائشہ کو آ کے بتا دیا کیونکہ آپس میں سہیلیاں بھی تھی سوکنے تھی تو سہیلیاں بھی تھیں اور پھر دونوں کرشی ہیں وہ ابو بکر کی بیٹی ہے وہ عمر کی بیٹی ہے تو اس نے آ کے بتا دیا اللہ دبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی اسی لیے قرآن کہتے ہیں کہ فلم با نبا راہ اللہ, اللہ نے آپ نے کچھ بات بتا دی کچھ پھر رکھ لی فلم بھی کاغت مند امبا کا جب حضور نے خبر دی تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے یہ تو ہمارے اندر کی بات ہے چھپکے کی لیا سر آپ کو کیسے پتہ چلا ہم نے خبیر مجھے اس خدا نے خبر دی ہے جو جاننے والا ہے جو علم والا ہے جس کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں اب جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس پہ غور کریں علماء نے لکھا کہ یہ کتنا بڑا شان ہے بی بی آئی شاپ کا فقت فقط قلوب خبا اللہ نے فرمایا ان تطوبا اللہ یہ خطاب ہے بی بی عائشہ بی, بی حفظہ کو محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے براہ راست کسی عورت کو خطاب نے کیا قرآن میں ہاں یہ تو آتا ہے کہ اللہ نے بھائی بھیجی بینا الا أُمِّ موسا بی بی موسا کی اماں کی طرف القا کیا گیا الہام کیا گیا ان کے دل میں بات ڈال دی لیکن براہ راست کتاب ہو کہ تم دونوں اگر توبہ کرنا چاہو انتظاہ فقت تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ تہرا هُوَ مَوْلَاهُ ذہیر <ذَحیر> تو اللہ نے لکھا یہ شان صرف بی عائشہ بی اور حفصہ کو ملا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے قرآن پاک میں اپنے وحی میں اپنے کلام میں براہ راست سن کو خطاب فرمایا اور اتنے لطف کے ساتھ کہ تمبی بھی ہے تمبی بھی ہے لطف و کرم بھی ہے ناراضگی بھی ہے افو و معافی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب ساتھ, ساتھ ہدایت بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا اچھا اگر تم اپنی باتوں پہ اڑی رہو اور میرے نبی کی داد میں کرو تو نبی کو تو اللہ کا تو بہرحال یہ مقام کہ قرآن وہ کرے کسی کو خدا وہ کرے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی یہ مرتبہ جو تھا بی بی عائشہ اور بی بی حفصر رضی اللہ تعالیٰ ہن کو ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ بی بی عائشہ حفصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یعنی اتنا دور رف نظر تھی کہ اکثر معاملات میں آپ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے بھی دیتی اور اس کے بعد یہ عالم بھی تھا کہ آپ نے اپنی وسیعت میں کہا اپنے بھائیوں سے حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت عاصم سے کہ میری زندگی تو الحمدللہ گزر گئی اب میرے بعد جو جائیداد ہے غابہ کی جو مجھے باپ نے بطور خاص دی تھی وہ فوراً وقف کر دیا ہے غریبوں پر اس کے بعد وہ غریبوں پہ تقسیم ہو اس کی آمدنی جتنی آئے تو آپ نے یہ بھی فیصلہ اپنی زندگی میں کر لیا تھا اور اپنے بھائیوں کو بتا دیا تھا اسی طرح جب زمانہ آیا نا جی دور آیا اللہ رحمت کرے اللہ رحمت کرے حضرت عثمان کے بعد جب فتن کی ابتدا ہو گئی جب فتنوں کی ابتدا ہو گئی تو یہ بھی بی افسا کا مشورہ تھا کہ آپ نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ایک طرف بی بی عائشہ ہے اور ایک طرف حضرت علی ہے لہذا تم گوشہ نشینی اختیار کر لو بالکل الگ تھلک ہم کہاں جائیں بیٹے کا ساتھ نہیں یا ماں کا ساتھ دیں یہ اتفاق ہے اور یہ تمام فتنہ جو ہے رشمنوں نے کھڑا کیا ہے نہ حضرت علی کے دل میں کوئی بات ہے اور نہ بی عائشہ بی کے دل میں کوئی بات ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تم الگ حضرت عبد ابن عمر نے ان کی اس نصیحت پہ عمل کیا کہ بالکل پھر انہوں نے دخل نہیں دیا کسی معاملے میں وہ دخل انداز ہوں ان نے کہا جو آپ کا مشورہ ہے جو آپ کا فیصلہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے وہی بات جو ہے وہ ٹھیک اور اسی طرح یعنی بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ حفسر رضی اللہ تعالی الحا کا اتنا بڑی عظمت تھی اتنا بڑا مقام تھا کہ بہت سارے مشکل مسائل میں اور بہت سارے ایسے مسائل کے جن کے الجھ جانے سے بہت بڑا نقصان ہوتا تھا تو آپ کے بھائی ہوں یا آپ کے والد ہوں بی بی حفصار رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے مشورہ کر اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ حفصار رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی تقریباً ساٹھ سال ساٹھ سال کی عمر تھی اور آپ مدینے میں وفارے اور یہ وفات کب ہوئی ہے بعد لوگوں نے لکھا خلافت عثمان میں لیکن یہ غلط بات خلافت عثمان میں سیدہ حفظہ فوت نہیں ہوئی بلکہ سیدہ حفظہ اس وقت فوت ہوئی ہے کہ جب خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علہ کے پاس تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلو کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ سلو جو ہے نا جی اس کو بھی لوگ اشالتے ہیں حالانکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت حسن سامنے آئے نا تو چھوٹے تھے بچے تھے آپ تو آپ نے فرمایا ابن ابنی حضا سن اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا یہ سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے دو مسلمان جماعتوں میں جھگڑا ہوگا تو سلو کا ذریعہ بنے گا تو یہ پیشین کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا پھر حضور دونوں جماعتوں کو مسلمان جماعتیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ روز بلّہ ایک جماعت کافر ہوگی ایک جماعت مسلمان ہوگی تو اب حضرت معاوضۂ حضرت حسن کا تقابل ہو جانا تو لڑائی ہو جانی لیکن حضرت حسن ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت معاون سے سلوک کر دی انہوں نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں کتاب ہو پہلے حضرت عثمان کے بعد کتنا نقصان ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتنا بڑا نقصان ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبریں سے جنگیں لڑتے رہے دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے کوئی موقع ہی نہیں ملا ان کو اسلام کے بڑھانے کے لیے میں بالکل مجھے خلافت کی غرض نہیں ہے تو آپ نے سلو کر لی تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور مدینہ منورہ میں اس وقت جو گورنر تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے وہ مروان مروانبلحم تو اب یہ قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ اس دور میں بھی اور ویسے بھی یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب آدمی گورنر ہو امیر ہو اگر وہ موجود ہو تو پھر جمعہ بھی مجھ سے پڑھانا چاہیے اب یہ تو ہم دور ہو گئے نا جی اسلام کے اب ہمارے حق میں تو بے چار ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نواز کیا ہے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وزو کے فرائض کیا ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نواز کے فرائض کیا ہیں واجبات کیا ہیں سنن کیا ہے مستحبات کیا ہے. تو اس لیے بہرحال ان حالات کے باوجود یعنی گورنر پڑھاتے تھے تو مروان اب الحکم نے سیدہ حفسہ کا جنازہ پڑھایا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ جنت البقی الحرکت میں دفن ہوئی رضی اللہ تعالیٰ علہ اللہ اعلم کہتے ہیں جی کہ اس طرح بھی سلا تو سلام پڑھنے جائز ہیں کہ مثلا میرا آدمی جو ہے وہ وہاں موبائل لے کے کھڑا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اور میں موبائل کے ذریعے یہاں سے سلام پڑھوں ویسے آپ موبائل کور میں کیوں نہیں بھیجوا دیتے یعنی اتنا گستاخی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے بتائیں اتنی بے ادبی کی اور بے حیائی کی کیا ضرورت ہے نبی کی شان میں اس کو موبائل سے سنانا چاہتے ہو یعنی کوئی سوچو تو صحیح ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ دور سے ضرور پڑھو گے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائیں گے سامنے آو گے حضور خود سنیں گے پھر یہ کیا مطلب ہے کہ موبائل کے عام ذریعہ بنائیں استعمال کرنے کا اور وہ بھی اللہ کے نبی کے لیے یعنی جہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں اولیاء اللہ بھی کام پہ آئے کہ با باخدا دیوانہ باشی باب محمد ہوشیار کہ بھائی اللہ اپنے گستاخو کو تو معاف کر دیتا ہے لیکن نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا حضور نے حضرت عمر کے لیے دعا بھاگی حضرت عمر کافر تھا مشرک تھا لیکن اللہ نے معاف کر دیا ابو حریرا کی والدہ مشرکہ تھی حضور نے دعا مانگی اللہ نے معاف کر دیا لیکن حضور نے جب عبداللہ ابن ابئی کے لیے دعا مانگی ہے منافق کے لیے دعا مانگی اللہ نے دشمن ہیں ان کے لیے ستر دفعہ بھی مانگ نہیں بخشوں گا تستغفر فر کا منافق جو ہوتے وہ براہ راز دشمن ہے محمد ابا تو اللہ یاد رکھیں اپنے دشمنوں کو معافی دے دیتے ہیں حبیب کے دشمنوں کو معافی کبھی نہیں دیتے اس قدر سوچ بھی غلط ہے ایسا سوچنا بے ادبی میں شامل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نوزب اللہ ہم کسی حساب میں یا قاب میں آ جائیں جب ہمارے پاس قرآن کا مسئلہ موجود ہے کہ آپ ضرورت پڑیں اللہ پہنچائیں آپ سامنے آ جائیں حدیث ابوداود میں صحیح حدیث ہے کہ ما بن مسلم علیہ اطلاع رد اللہ علیہ روحی کہ جب کوئی مسلمان معاہ شریف میں کھڑے ہو کے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو توجہ فرماتے ہیں تو میں اس کو جواب دیتا ہوں اس سے جلدی بچ جاتا ہے ہمارے لوگ پر بڑے ماشاءاللہ اس معاملے ما میں ان کو اللہ مبارک بتا دیں ایس ایسے معاملات میں دماغ ایسا دیا ہے کہ دنیا سوچ نہیں سکتی وہاں ان کی پوری نے تو بی بی آئی شاہ کے گھر میں حضور تشیون ہے انہیں بھی کہہ دیا گیا مغافی مغافی کہاں پہ آگے صلی اللہ علیہ صحیح فرماتے ہیں آپ کا فرمان بالکل حق ہے لیکن وہ جو شاد کی مکھی ہے وہ تو ہر جگہ جا سکتی ہے نا ہو سکتا ہے اس نے مغافیر کھایا ہو اس کے اثرات جو ہیں آپ میں آئے ہوں تو آپ نے فرمانا چلو میں آج کے بعد حرام کرتا ہوں آئندہ نہیں تو اللہ کے نبی نے تو یہ دو واقعات آئے ہیں اسی طرح اور بھی واقعات ہیں زندگی باقی تو بات باقی وہ آخر الحمدللہ رب بلا